بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے الف تل تل وقرآن و قرآن مبین الف لام را یہ آیات ہیں کتاب الٰہی اور قرآن مبین کی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 چھوڑو انہیں کھائیں پیئیں مزے کریں اور بھلاوے میں ڈالے رکھے ان کو جھوٹی امید ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا وما من قرية كتاب معلوم ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی ہلاک کیا ہے اس کے لیے ایک خاص مہلت عمل لکھی جا چکی تھی ما تسبق من امت اجلها وما يستأخرون کوئی قوم نہ اپنے وقت مقرر سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے نہ اس کے بعد چھوٹ سکتی ہے وقالوا یا ایوہا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ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 اننا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون رہا یہ ذکر تو اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں ولقد ارسلنا من قبلك في شيع الاولین اے محمد ہم تم سے پہلے بہت سی گزری ہوئی قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں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 مجرمین کے دلوں میں تو ہم اس ذکر کو اسی طرح سلاخ کی مانند گزارتے ہیں وہ اس پر ایمان نہیں لایا کرتے قدیم سے اس خماش کے لوگوں کا یہی طریقہ چلا رہا ہے وَلَوْ فَتَحْنَا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 آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنائے ان کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کیا اور ہر شیطان مردود سے ان کو محفوظ کر دیا کوئی شیطان ان میں راہ نہیں پا سکتا اللہ یہ کہ کچھ سنگن لے لے اور جب وہ سنگن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شولا روشن اس کا پیچھا کرتا ہے وَالْأَرْضَ مَدَدْنَا هَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وأنبتنا, وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونَ ہم نے زمین کو پھیلایا اس میں پہاڑ جمائے اس میں ہر نو کی نباتات ٹھیک ٹھیک نپی طلی مقدار کے ساتھ اگائی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 وَإِنَّا لَنَحْنُ وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ زندگی اور موت ہم دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہونے والے ہیں وَلَقَدْ الْمُسْتَقَدْمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ پہلے جو لوگ تم میں سے ہو گزرے ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے اور بات کے آنے والے بھی ہماری نگاہ میں ہیں حکیم علیم یقیناً تمہارا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی وَلَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ مِن صلصالٍ مِن حَمَئٍ ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا اخلاق مسم من اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے قال پال اور ابو کے لمتی خال تم بشرم فل فال ہم مصنوعی تم ان تخی مروحی سال ہوں سجی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 قال لم لأسجد لبشر خلقته من صلصال من مسنون اس نے کہا میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اس بشر کو سچتا کروں جسے تون نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا ہے قال کال فوج مج چل رب نے فرمایا اچھا تو نکل جا یہاں سے کیونکہ تو مردود ہے اور اب روزے جزا تک تجھ پر لانت ہے کالیسو اس نے عرض کیا میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس روز تک کے لیے مہلت دے دے جبکہ سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے فرمایا اچھا تجھے مہلک ہے اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے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 سوا یہ ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے خالص کر لیا ہو۔ قال هذا صراط علي فرمایا یہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے۔ ان عباد ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين وان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 یہ جہنم جس کی وعید پیروان ابلیس کے لیے کی گئی ہے اس کے سات دروازے ہیں ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے بخلاف اس کے متقی لوگ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 لم فی ہ نفبوم ہوں انہیں نہ وہاں کسی مشقت سے پالا پڑے گا اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے نب عائب جی انفی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 شم نل فلا فرت من کو انہوں نے جواب دیا ہم تمہیں برحق بشارت دے رہے ہیں تم مایوس نہ ہوئی کو میرو رو ابراہیم نے کہا اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں کالف بکمر پھر ابراہیم نے پوچھا اے فرشتہ دگان وہ مہم کیا ہے جس پر آپ حضرات تشریف لائے ہیں کالو إلا مرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. وہ بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں صرف لوت کے گھر والے مستثنا ہیں ان سب کو ہم بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے جس کے لیے اللہ فرماتا ہے ہم نے مقدر کر دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہے گی بلند ملو پال بِمَا پالو بل جنوفیت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 اتنے میں شہر کے لوگ خوشی کے مارے بےتاب ہو کر لوٹ کے گھر چڑھائے قال ضیفی فلا واتقوا اللہ ولا تخزون لوت نے کہا بھائیو یہ میرے مہمان ہیں میری فضیحت نہ کرو اللہ سے ڈرو مجھے رسوا نہ کرو قالوا اولم عن وہ بولے کیا ہم بارہا تمہیں منع نہیں کر چکے ہیں کہ دنیا بھر کے ٹھیکار نہ بنو کوم سائ لوٹ نے آجز ہو کر کہا اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں لاموں کا جان کی قسم اے نبی اس وقت ان پر ایک نشا سا چڑھا ہوا تھا جس میں وہ آپ سے باہر ہوئے جاتے تھے مشرفی فجال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 جو صاحب ایمان ہیں اور ایکہ والے ظالم تھے تو دیکھ لو کہ ہم نے ان سے بھی انتقام لیا اور ان دونوں قوموں کے اجڑے ہوئے علاقے کھلے راستے پر واقع ہیں ہجر کے لوگ بھی رسولوں کی تقزیب کر چکے ہیں ہم نے اپنی آیات ان کے پاس بھیجی اپنی نشانیاں ان کو دکھائی مگر وہ سب کو نظر انداز ہی کرتے رہے وہ كانوا ينحتون من الجبال بيوتا امنين وہ پہاڑ تراش تراش کر مکان بناتے تھے اور اپنی جگہ بالکل بے خوف اور مطمئن تھے فاخذتهم صيحه مصبحين فما اضنا عنهم ما كانوا يكسبون کار ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح ہوتے آ لیا اور ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی نمجم ہم نے زمین اور آسمان کو اور ان کی سب موجودات کو حق کے سوا کسی اور بنیاد پر خلق نہیں کیا ہے اور فیصلے کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے پس اے محمد تم ان لوگوں کی بےحودگیوں پر شریفانہ درگزر سے کام لو۔ لوگ یقیناً تمہارا رب سب کا خالق ہے اور سب کچھ جانتا ہے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 انمین اور نہ ماننے والوں سے کہہ دو کہ میں تو صاف صاف تمبی کرنے والا ہوں کمال الم کو تسم الجال الم کو الی طرح کی تمبی ہے جیسی ہم نے ان تفرقہ پردازوں کی طرف بھیجی تھی جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا ہے نمو تو قسم ہے تیرے رب کی ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو تموار مشرقی بس اے نبی جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے ہانکے پکارے کہہ دو اور شرک کرنے والوں کی ذرا پرواہ نہ کرونا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 اس کی جناب میں سچتا بجا لاؤ اور اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے